بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ وحده صدق نصر و آزند و حضم الحضب وحد و والسلام على علام اللہ نبی اباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج 1441 سو ہجری ماہ سفر کی ساتویں تاریخ ہے شیخ ابو صاحب سوری فق اللہ واسرہو کی کتاب دعوت المقامت الاسلامی العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے بلکہ یہ آج چوتھے نقطے کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ اللہ گزشتہ سبق میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ آج امریکہ پوری دنیا کا تھانےدار بنا ہوا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی یہ تھانے داری جو ہے قیامت تک ابد تک قائم رہے گی نہیں بلکہ اس کی یہ تھانے داری انشاءاللہ ختم ہوگی اور مسلمانوں کا سورج پھر طلو ہوگا اور یہ بات ہم نہیں کر رہے بلکہ انگریز مرخ ارنالڈ ٹوئنبی انیس سو ترسٹھ میں جن کا انتقال ہوا ہے یہ پیشے گوئی ارنالڈ بی نے تہذیبوں کے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف یہاں سے وہاں منتقل ہونے کے تجربات کو دیکھ کر کیا ہے جیسے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اہل ایمان جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے سامعین شہر میں کمی بیشی ماں فرمائیں انگریز محرخ ارنال ٹوئن بھی کہتے ہیں ان الحدور ولدت دتف الشرق فی ممالک کی سندھی و الہندی و سین و فارس القدیمہ و حدورات و مصر کہ یہ تہذیب سب سے پہلے مشرق میں سن، ہن، چین قدیم فارس عراق مصر یمن وغیرہ میں وجود میں آئی فمن تقلط الغرب الونانی ثم الرومان پھر یہ تہذیبی طاقت اور قوت جو ہے یہ یونان اور رومیوں کی طرف منتقل ہوئی ثم انتقلت للشرق على ید المسلمین وقامت الحدارت السلامیہ پھر تہذیب اور ثقافت اور طاقت اور شان و شوکت مسلمانوں کی طرف منتقل ہوئی شرق کی طرف اور مسلمانوں کی تہذیب قائم ہوئی ثم انتقلت للغرب على د الحدارتلغرب یلعربی یح فل پھر یہ تہذیب و ثقافت اور بادشاہت کی اور اقتدار کی قوت مغربی تہذیب یورپی تہذیب اور آخرکار امریکی تہذیب میں بدل گئی ولا للشرق مورخ و کال انہا تسیرو والا شکل الادت الشرق المسلمین انگریز مارخ ارنال ٹوئن بھی کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اقتدار اور تہذیب کی ترقی دوبارہ شرق یعنی مسلمانوں کی طرف آئے گی اس لیے کہ مغربی تہذیب و ثقافت جو ہے اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور ختم ہو چکی ہے اور مسلمانوں میں ترقی اور بیداری کی لہر جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے یہ پیشنگوئی انگریز معرخ ارنالڈ ٹوین بھی کی ہے اور آپ سب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے اس انگریز کی یہ باتیں جو ہیں بطور دلیل نہیں بلکہ بطور اتمام میں حجت نقل کی ہیں کیونکہ حجتیں اور دلیلیں ہمارے پاس کافی ہیں الحمد صرف اس بات کے لیے یہ باتیں ہم نے نقل کی ہیں تاکہ یہ مرعوب ذہنیت والے لوگوں کو اس سے تسلی ہو جائے ورنہ پیغمبر علیہ السلاط کی بشارتوں میں حتیٰ کہ خود یہودیوں اور نصرانیوں کی پرانی کتابوں میں یہ پیشنگویاں موجود ہیں کہ آخر کار اقتدار اور طاقت مسلمانوں کی طرف آئے گی اور مسلمان ہی پوری دنیا کے حاکم ہوں گے بلکہ اس زمانے میں بہت سارے صحافیوں نے معلفوں نے اور مصنفوں نے اور مغربی فلسفیوں نے بھی بہت ہی صراحت کے ساتھ ان باتوں کی تصدیق کی ہے بعض وباد القطب العربین و الامیکن محرن کتبن تنبیہ بسکوت امریکہ و الغربیہ الغربی خلال فلال عشرین ثنا بلکہ بعض یورپی اور امریکی مؤلفوں نے اور معرقوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں امریکہ اور مغربی تہذیب و ثقافت کے زوال کی پیشنگوئی کی گئی ہے بیس سالوں کے اندر اور الحمد اسلامی عمارت اور مجاہدین نے مل کر جو جنگ امریکہ کے خلاف کی ہے اس کو آج پانچ دن کے بعد یعنی دس اکتوبر کو اٹھارہ سال مکمل ہو جائیں گے اب دو سال اور رہتے ہیں جبکہ امریکہ بہت تھک چکا ہے الحمدللہ وہ امریکی غرور اور تکبر جس کا نشہ ہم نے دو ہزار ایک میں دیکھا تھا کہ بش نامی جو امریکیوں کا سب سے بڑا جانور تھا وہ انتہائی تکبر رغونت اور فرعونیت کے ساتھ باتیں کرتا تھا آج یہ لاچار و بیچارے طالبان کے سامنے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہیں اور انشاءاللہ اللہ جو تھوڑی بہت ہوا ان کے اندر رہ گئی ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نکل جائے گی استاد فرماتے ہیں جس وقت استاد نے یہ کتاب لکھی ہے اس وقت 2004 چار میں لکھی گئی یہ کتاب اور ہم نے جو حساب کیا وہ طالبان کی جنگ کے حساب سے ہم نے حساب کیا وہ قدم على آباد تلک کتابات نحو عشر سن فسوق لا شک امن و نحدنا لا شک امن فسوقت لا لاشک کا قاد امن و نحدنا لاشک استاد محترم فرماتے ہیں کہ ان کی شکست لازمی طور پر ہوگی اور ہماری بیداری بھی لازمی طور پر ہوگی وہ لازمی اور یقینی طور پر شکست کھائیں گے اور ہم لازمی اور یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ جیتیں گے وہ وغیر منفی علم اللہ لیکن یہ اللہ کے علم میں ایک غیب ہے اور غیبی بات ہے اور الحمد للہ آج ہم اس کے آثار اور اس کے نشانات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کو غلبہ عطا کر رہا ہے نسل اللہ یشہدنا ایاہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غلبہ دکھائے او ان عام ممن عمل ان عملا فا یوملا لا فا ما ولا بنون یا ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگ اس دن کے لئے کام کرتے ہیں جس دن کوئی مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے اللہ منطقل بن سلیم ہاں وہ جو اللہ کے سامنے سلیم دل کے ساتھ آئے جو اللہ کے سامنے صاف ستھرے دل اور نیت کے ساتھ آئے وہی کامیاب ہوگا آخر میں الحمد اس خوشخبری کے ساتھ یہ آج کا درس ختم کرتے ہیں کہ دس دنوں کے اندر دو بڑی بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں ایک قندھار میں ہوئی ہے جس میں ایک لغمان سے تعلق رکھنے والے پشائی قوم سے تعلق رکھنے والے ایک مجاہد نے تیرہ امریکی یا یام رومانوی فوجیوں کو بہرحال جو بھی ہو امریکی ہو یا نیٹو والے ہو سبے کی جیسے کافر ہیں القف رم اس لگمان سے تعلق رکھنے والے پشیقم قوم سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد نے تیرہ کافروں کو موت کی نیند سلایا ہے اور الحمد اس شہید کے نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور طالبان مجاہدین نے حکومتی علاقوں میں جا کر اس مجاہد کی اس شہید کی تعزیت کی اور تعزیت کے دوران بڑی بڑی مجلسیں قائم ہوئی اور مجاہدین نے وہاں جا کر بیانات کیے یہ سب غلبہ ہے الحمد پہلے چھپ چھپ کر مجاہدین یہاں سے وہاں جایا کرتے تھے جبکہ آج خاص کر اس شہید کی جو نماز جنازہ کی ویڈیو وغیرہ آئی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مجاہدین طالبان حکومتی علاقوں میں جا کر برسر عام برمالا جہاد کی دعوت دے رہے ہیں اور امریکہ کو للکار رہے ہیں الحمد اور اس کے بعد ایک دوسری کاروائی ہوئی ہے جو کہ ہلمن میں ہوئی ہے جس کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے یہ معلومات آئی ہیں کہ تیئیس صلیبی کافروں کو اس مجاہد نے قتل کیا ہے وللہ اللہ والمنہ اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کو ترقی عطا فرمائے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی عمارت اسلامیہ کو خلافت اسلامیہ میں وسیع واریض ممالک پر اللہ تعالی قبضہ اور استحکامات فرمائے اور ہر قسم کی داخلی اور خارجی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے و اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و علیہ علیہ و صحب اجمائین و علیکم و اللہ وبرکاتہ